حدثنا محمد ابن المسنا کالحدی اللہ تعالی قال لنا فی شامنا یمننا آ میں دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارے شام میں برکت فرما اور ہمارے یمن میں برکت فرما کچھ لوگ نجد سے آئے ہوئے بھی بیٹھے تھے یہ صحیح بخاری بخاری شریف انہوں نے عرض کیا وفی نج دینا یارس اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں آپ نے سن کے پھر فرمایا اللہ مبار اکلانہ فی شام نا وفی یمننا. اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت فرما ان میں سے پھر اس نے کہا وفی نچ دینا یارس اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی فرمائیں اس مقام پر دو مرتبہ اور آگے پھر عدیث آئیے تین مرتبہ اس نے ریکویسٹ کی وفی نج دینا آپ نے تینوں بار سن کر پھر فرمایا کالا ہونا کا ذلا ذل و بے ہا یتل و کر نجد کے لیے دعا نہیں کی فرمایا وہاں زلزلے ہوں گے فتنے ہوں گے اور وہاں ایک شیطانی ٹولہ پیدا ہوگا شیطانی ٹولہ پیدا ہوگا اب اس نجد کے بارے میں محدثین نے شرح کی ہے اور اشارہ کیا ہے کہ نجد عراق کی سرحد پر ایک گاؤں تھا اس وقت وہاں سے خوارج پیدا ہوئے اور خارجی امت محمدی کی تاریخ میں پہلے گستاخان رسول تھے اور شیطانی ٹولہ یہ کہہ کر آقا نے گستاخوان رسول کی طرف اشارہ کیا تاریخ اسلام کا پہلا گستاخان رسول کا ٹولا کون سا تھا الخوارج اور سی بخاری میں الحروریجا بھی آیا ہے حدیث نمبر گیارہ سو انوے الیون ایٹی نائن اہل علم کے لیے علماء اساتذہ کے لیے بڑی ضروری ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث ہے ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا اللہ صلاح مساجد المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد القصار آقل اسلام نے فرمایا کہ مساجد میں سے تین مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ باندھ کجاوے نہ باندھے جائیں یعنی سفر کی نیت سے نہ جایا جائے سوائے مسجد حرام کے مسجد رسول یعنی مسجد نبوی کے اور مسجد اقسا کے یہ حدیث ہے اس کے اوپر بعض لوگوں کو بہت بڑا مغالطہ ہوا اور اس مغالطے کے بانی اور سربراہ علامہ ابن تیمیہ ہے علامہ ابن تیمیہ سے پہلے یہ مغالطہ جو اس عقیدے میں ایک فتنہ پیدا ہوا علامہ ابن تیمیہ سے پہلے جتنی صدیاں تاریخ اسلام کی گزری تھی امہ کی اعلام کی کسی نے یہ معنی نہیں لیا تھا تو علامہ ابن تیمیہ نے اس تھاٹ کو قائم کیا اور پروموٹ کیا اس کے بعد پھر وہ تھاٹ چلی اور محمد بن عبد الوام نجدی اور اس کے اطباء نے اس کی پیروی کی وہ یہ کہ انہوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ روزہ رسول کی قبر انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی نیت سے اللہ سفر کرنا حرام ہے اور اولیاء اللہ کے مزارات کی اور ان کی طرف اجمیر کی طرف بغداد کی طرف کہیں بھی سفر کرنا حرام ہے حتیٰ کہ روضۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماض اللہ اور استدلال اس سے کیا کہ حضور نے فرمایا کہ کجاوے نہ باندھے جائیں سوائے ان تین مساجد کی طرف یعنی نیت کے ساتھ ان تین مسجدوں کے سوا کوئی سفر نہ کیا جائے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصا یہ حدیث مختلف کتب میں مختلف جگہوں پر کثرت کے ساتھ آئی ہے اور متفق علیہ حصِ بخاری نے بھی لیا ہے کتاب التو میں بھی ہے کتاب الحج میں مسلم میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے ترمزی میں ہے ابو میں ہے ابن ماجہ میں ہے اور کثرت کے ساتھ کتابوں میں ہے کتاب و میں ہے مختلف ابواب الصلاط میں ترمزی میں ہے یہ حدیث متفق علیہ حدیث تھی اس کا معنیٰ غلط سمجھا گیا اب بتانا یہ چاہتا ہوں اور یہ جو معنیٰ غلط سمجھا گیا اس پر امام اسقلانی شاہد ہیں علامہ عینی شاہد ہیں علامہ کرمانی شاہد ہیں علامہ کستولانی شاہد ہیں علامہ امام نووی شاہد ہیں قاضی یاد شاہد ہیں امام قرطبی شاہد ہیں پھر کوئی حد نہیں ہے متفق علیہ یہ حکم ہے تمام مذاہب کے ہاں انہوں نے ایک اس میں تفرد کیا یہ ان کے تفردات میں سے ہے اور غلط ہے اب اس پر میں علمی شرح کے طور پہ فنی بات سمجھا دوں جواب کے لیے اور اسی موضوع کی دو چار حدیثیں اس کے ساتھ ہیں کر کے تو آج کا درس ختم کر دیں گے اسی باب کو جو متصل دو تین باب ہیں ایک ہی نظم میں انشاءاللہ اللہ اس حدیث میں الفاظ ہیں یہ میری کتاب ہے کہ تفصیل پڑھنی اور شہر مدینہ اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری فنی بیس دلائل کے ساتھ کی ہے حدیث کے الفاظ ہیں لا تشد الرحال الا اللہ ال مساجدہ اس میں لفظ اللہ آیا ہے یہ حرف استثناء ہے جب کلمہ استثناء آئے تو عربی کا قائدہ ہے کہ دو چیزیں لازم ہوں گی ایک مستثنا اور ایک مستثنا من اللہ کے بعد جو آئے گا وہ مستثنا ہوگا اور اللہ سے قبل مستثنا ہو ہوگا کسی چیز کی نفی کی مستثنا منہو سے اللہ کے ذریعے اور جس کو مستثنا کیا وہ مذکور ہوا اللہ کے بعد مثلا کہا جائے ما جا ارجل اللہ زئیید ماں جا رج الفی بى تی یا ماں داخلہ رج النفی بئیتی اللہ ضعید میرے گھر کوئی شخص داخل نہیں ہوا سوائے زید کے جیسے لا الہ الا اللہ تو قاعدہ ہے کبھی مستثنا مستثنا منہوں کے بغیر نہیں ہوتا اور کلم استثناٰ کبھی بھی دونوں کے وجود کے بغیر نہیں ہوتا ماں قبل میں مستثنا منحو اور ماں بعد میں مستثنا اب مغالتہ کیوں پیدا ہوا کہ اس حدیث میں مستثنا کا ذکر ہے اور مستثنا منہوں کا ذکر نہیں ہے جب مستثنا منہ کا ذکر نہ ہو محضوف ہو تو عبارت تقدیری لینا ہوگی اس کو مقدر محضوف کو عبارت تقدیری میں خود تقدیراً متعین کرنا ہوگا کہ مراد اس سے یہ ہے تقدیری عبارت یہ تھی خود معنی مراد لینا پڑتا ہے چونکہ مستثنا من ہو کے بغیر نہ استثنا ہو سکتا ہے نہ مستثنا ہو سکتا ہے اب دو قول ہیں یا کہیے کہ علمی طور پر دو امکان ہیں جب یہ بات طے ہوگے کہ مستثنا من ہو تو ہوگا اللہ سے یا استثنا مطلق ہوگا یا استثناء مقید ہوگا اور استثناء مقید استثناء مفرغ ہوتا ہے ناحف کے قائدے میں علم میں مفرغ یا استثناء مطلق ہوگا یا آسان بتا رہا ہوں مقید ہوگا اب ترتیب سے چلتے ہیں اگر استثناء اللہ کا مطلق مراد لیا جائے تو احکام شریعت درہم برہم ہو جاتے ہیں وہ جائز ہی نہیں ہے پھر معنی یہ بنے گا کہ کسی طرف کسی کام کے لیے کسی غرض کے لیے کسی حاجت کے لیے سفر نہیں کیا جائے کجاوے نہ باندھے جائیں کسی کام کے لیے سفر نہیں کر سکتے اگر سفر حلال اور جائز ہے تو صرف تین مسجدوں کی طرف مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقساط اب آپ کا برطانیہ برمنگم میں آنا بھی حرام ہو گیا لندن والوں کا لندن آنا پاکستان سے حرام تجارت کے لیے جانا حرام علم پڑھنے کے لیے جانا حرام مریض کی عادت کے لیے دور شہر میں جانا حرام شادی کے لیے جانا حرام سیر و تفریح کے لیے جانا حرام اگر استثناء مطلق مراد لیں مستثنا من ہو مطلق ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی سفر بھی حلال نہیں کہیں بھی کجابے نہ کجابے باندھنے سے مراد سفر کرنا کسی نیت اور غرض سے نہ تجارت نہ حصول علم نہ زیارت نہ والدین سے ملنا نہ دعوت و تبریغ دین کے لیے جانا نہ قارب سے ملاقات نہ کانفرنس اور سیمینار کے لیے جانا نہ خطاب کرنے کے لیے کہیں جانا نہ شادی غمی کے لیے نہ کاروبار کے لیے نہ جہاد کے لیے نہ علاج معالجہ کے لیے نہ سیر و تفریح کے لیے سارے سفر حرام ہو گئے صرف تین سفر جائز ہیں مسجد حرام کی طرف یعنی حج کا یا مسجد نبوی یا بیت المقدس تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے بولیے میں اس طرح چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ ایسے پی لے جیسے دودھ لسی پی لیتے دقیق بات ہے مگر پانی کی طرح آپ کو ازبر ہو جائے لہذا ثابت ہوا کہ استثنا مطلق یہاں مراد نہیں ہے قطن. لہذا کوئی سبیل نہیں سوائے اس کے کس اس استثناء کو استثناء مقید مانا جائے استثناء مفرغ مانا جائے جب استثناء مفرغ ہوا امام اسکلانی نے بھی بحثیں کی اس پر تمام آئمہ نے تو استثناء مفرغ کی دو شکلیں ہوں گی یا اس کا استثناء مفرغ میں جو مستثنا ہو ہے اس سے مراد کل مکان ہر مکان ہر مودا ہوگا اس کو اعم العام کہتے ہیں یا اس سے مراد ہر جگہ ہوگی کوئی مکان کہ کسی عام ملعم کسی طرف نہیں جا سکتے نہ کسی کے گھر نہ کسی مدرسہ میں نہ سکول میں نہ کالج میں نہ کسی مزار پر کہیں تو پھر نفی کرنے والوں کو بتا دوں کہ نفی صرف مزار کی نہیں بنتی نفی بیٹی بیاہ دی آپ نے دوسرے ملک میں تو بیٹی کو ملنے جانے اس کے گھر جانا بھی منع اور حرام ہے کلو مؤد مکان اگر عام العام مراد لیں تو ہر موضا ہر مکان ہر جگہ جانا حرام ہوا یہ ہم بیان کر چکے یہ مطلق کے تحت آ جائے گا وہ پاسیبل نہیں ہر جگہ ہر مکان مراد نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد قبروں کی مزارات کی زیارت ممنوع ہے تو اس سے بڑی بے عقلی اور جہالت کوئی نہیں عبارت تقدیری پھر یہ بنے گی سن لیں اگر مزارات کی زیارت منع کرنی ہے اس حدیث کے تحت تو تقدیری عبارت یہ بنے گی لاتد الرحال و الا قبر الا اللہ صلاست مساجدہ کسی قبر کی طرف سفر نہ کیا جائے سوائے تین مسجدوں کے یہ بنتی ہے عبارت عبارت ہے مذاق ہے تو قبر کی نفی کرنے والے قبر کو تو اکیلا نہیں سنگل آؤٹ کر سکتے پھر کلو مکان لینا پڑے گا کلو مسجد کلو قبر و کلو کلو بردن و کلو, کلو, کلو مکان اور وہ جائز نہیں ممکن نہیں معقول نہیں اگر یہ نہیں ہے پوسیبل تو پھر مستثنا ہو مفرخ جو ہے اس کو کیا کرنا ہوگا مستثنا اور مستثنا مین دونوں کو جنس واحد قرار دینا ہوگا جنس واحد جس کا ذکر اللہ کے بعد آیا ہے جس جنس کا وہی جنس اللہ کے ماں قبل مراد ہوگی جس جنس کا مستثنا ہے استثنا وہی جنس مستثنا مین ہو ہوگی اگر جنس واحد نہ ہو جنس واحد نہ ہو تو عبارت یوں بنتی ہے مثلاً میں کہوں ما داخلہ حیوان فی بیتی اللہ ماں داخلہ کلب انفی بی اللہ کہ میرے گھر کوئی کتا داخل نہیں ہوا سوائے زید کے تو لوگ تھپڑ ماریں گے کہ دماغ خراب ہو گیا میں کہوں میرے گھر میں کوئی بکری کوئی جانور داخل نہیں ہوا سوائے زید کے ایسا بنتا ہے جی اگر جنس غیر بنائیں گے مستثنا ہو تو تقدیری عبارت غلط اور ناجائز ہو جائے گی مزاح آخیز ہوگی لہذا ایک ہی شکل باقی بچتی ہے اور کسی دوسری شکل کا امکان نہیں وہ یہ کہ جس جنس کا استثنا ہے اسی جنس کو مستثنا ہو مانا جائے یعنی جو جنس ماں بعد میں ہے اللہ کہ وہی جنس ماں قبل ہو تو عبارت تقدیری یہ بنے گی لا تو شد الرحال و الا مسجد اللہ الا سلا ست مساجد اللہ سلاد کہ کسی اور مسجد کی طرف زیادہ ثواب ملنے کی امید لے کر سفر نہ کیا جائے سوائے تین مسجدوں کے ان میں جائیں تو ثواب زیادہ ملتا ہے اب آپ سمجھیں گویا مختلف مسجدیں اگر آپ بنا دی جائیں تو کوئی یہ خیال کرے کہ اس سے لاکھ نماز کا ثواب ہوگا اس سے پچاس ہزار کا اس سے دس ہزار کا تو اس طرح ازدیاد سفر یا تداؤ ثواب تضاء ثواب کی نیت لے کر اور مسجدوں کی طرف نہ جایا جائے سوائے تین مسجدوں کے جو حضور نے مقرر کر دی اور یہ مقرر بھی کس نے کی آقا علیہ السلام نے خود یہ اللہ نے نہیں کی حضور نے کی جس نے تین مسجدیں ثواب کے لیے مقرر کی انہی کے گھر اور قبر کو نکال رہے ہو جس نے تمہارا ثواب بڑھایا یہ قرآن نے نہیں بڑھایا اللہ نے نہیں بڑھایا حرم میں کعبہ میں لاکھ نماز کا ثواب آپ کو خدا نے نہیں دیا دیتا تو اللہ نہیں دیا اسے مراد مقرر نہیں کیا مصطفیٰ نے مقرر کیا ہے پچاس ہزار یا ہزار نماز کا ثواب خدا نے قرآن میں نہیں دیا مصطفیٰ نے حدیث میں دیا ہے ارے جو بڑھا کر ثواب کی خیرات دینے والا ہے اسی کی زیارت کو حرام کرتے ہو بکور آلہ حضرت اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ صحیح اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ صحیح ظالمو کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا ظالمو کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھا نے کبھی سان گیا جب یہ چیز ہو گئی تو عبارت تقدیری سمجھ گئے کہ مانا ہے لا تشد تشد تشدو الا مسجد ائی مسجد من المساجد الا س مساجد المسجد الحرام ب مسجدی حاضا بیت المک مسجد القدس یہ عبارت تقدیری ہوئی یہاں تک تو شرح الحدیث تھی بال شرح الحدیث تھی قواعد لغت اور نحف کی روح سے اب کوئی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو علم کی باتیں ہیں اب صرف یا نہیں روکتا اب اس شرح پر حدیث کی شرح پر حدیث کو سند لاتا ہوں کہ عبارت تقدیری ہی نہیں ہے عبارت سریحی ہے سلام نے خود مستثنا میں و صرف مسجد کو بنا دیا اور حدیثیں بھی ہیں شروعات نہیں ن سے حدیث لا رہا ہوں شروع تو ہیں ن حدیث میں روایت لکھی ہے مسند امام احمد بن حنبل اسی حدیث کی شرح شرو الحدیث بالحدیث حدیث نبوی سے حضور نے خود مزاح فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم مسند امام احمد بن حنبل جلد تین حدیث صفحہ نمبر چونتیس اور چونسٹھ اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر گیارہ ہزار چھ سو اکتیس یہ مسند امام احمد بن حنبل کا حدیث نمبر ہے اور یہ جو زخیم مسند ہے احمد بن حنبل اس کا صفحہ سات سو ستانوے سات سو ستانوے اور اس کے اندر مسند ابی سعید الخدری اس میں حدیث ہے یہ مسند امام احمد بن حنبل مسند ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں ذوقرت ان دہو سلاۃ الفتور کسی نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ میں کوہ طور پر جا کر وہاں مسجد بنی ہوئی تھی وہاں نماز پڑھتا ہوں زیادہ ثواب ملے گا اب آپ سمجھے بات کو کوہتور کی مسجد میں جا کے ثواب پڑھتا ہوں زیادہ ثواب ملے گا ہاں ان مقدس اماکن کی زیارت کرنے کے لیے جانا جائز اور سنت ہے حصول برکت کے لیے اس دیاد ثواب کے لیے نہ ہو حصول برکت کے لیے جائز ہے سنت ہے آقا علیہ السلام بھی ہر ہفتے کو مسجد قبا میں جاتے تھے کان یاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل یوم سبتن تن کل یوم سبتن راکبن و معشین و یوسلیفی رقع صحیح مسلم میں حدیث ہر ہفتے جاتے کبھی سوار کبھی پیدل دو رکتیں پڑھتے تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لتیج سواری کرنے والے سوار کے لیے یہ جائز نہیں ہے مناسب نہیں ہے ان تو شدہ تب تکافی حصلات غیر المسد الحرام یہ پوری تشریح تفصیل حدیث کی حدیث نبی سے نکل آئی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا کہ حضور نے خود فرمایا کہ کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے زیادہ ثواب لینے کا ارادہ اور نیت کر کے سوائے تین مسجدوں کے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد س... وہ جو عبارت تقدیری کی بات کی تھی وہ نس سری حدیث مصطفیٰ میں نکل آئے پھر دہرا رہا ہوں آپ کے لیے ان ابھی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغی للمطی اس حدیث میں مستثنا من مسجد کا لفظ نہ تھا جس سے مغالتا ہوا لا تو شد الا اللہ الا صلاس مساجد یہاں اللہ سے پہلے مستثنا مین ہو مصطفیٰ نے خود مقرر فرما دیا لا تشد و الا مسجد اور پھر نیت توپ تغافی سلاد کہ زیادہ ثواب کے نیت سے وہاں جا کے نماز پڑھنے کا ارادہ ہو غیر المسجد الحرام والمسجد القصا و مسجد سمجھ گئے اب نفی ہو گئی اس پورے استدلال کی خود حدیث پاک کی روشنی میں حدیث پاک کی روشنی میں اور یہ مسند ابو یالا میں بھی حدیث ہے یہی جلد دو صفحہ چار سو انانوے اور رقم الحدیث حدیث کا نمبر تیرہ سو چھبیس مسند امام ابویالہ میں بھی یہ حدیث آئی ہے اور پھر یہ حدیث امام تہاوی نے مشکل الاثار میں بھی روایت کی یہی حدیث مسجدن کی تصریح کے ساتھ مجموع زمایت میں ہیسمی نے بھی روایت کی اور لکھا کہ اس کے اسناد صحیح ہیں اور امام اسکلانی نے فتح الباری جلد تین صفح پینسٹھ پر بھی روایت کی یہ حدیث مسند احمد بن کی اور ایک اور حدیث اب اس پر میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا لاتی الا مسجد اللہ دوسری حدیث دے رہا ہوں علیہ السلام نے فرمایا کسی مسجد کی طرف کا جاوے نہ باندھے جائیں کہ خاص وہاں جا کر ذکر کروں گا مانا زیادہ ثواب ملے گا سوائے تین مسجدوں کے مسجد الحرام و مسجد المدینہ و بیت المقدس اور یہی شرح ایک اور حدیث میں اور یہ حدیث مسند ابو یعلا میں ہے اور ایک اور شرح صحیح مسلم صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر تیرہ سو ستانوے امام مسلم روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث میں شرح ہے بطریق کے حسر بطری کے حسر فرمایا نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عن ال رسول اللہ علیہ وسلم قال انما بطری کے حسن فرمایا صرف تین مسجدوں کی طرف سفر کیا جائے تو حسر نے پھر مستثنا مینو مسجد بنا دیا حدیث بخاری میں کلمہ حسر نہیں تھا یہاں کلمہ ان نما کے ساتھ آیا تو مراد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام تو ذکری صرف مسجدوں کا کر رہے ہیں اور باقی کسی جگہ کا یہاں تذکرہ نہیں ہو رہا یہ حدیث اور پھر کیسے آکال سلاۃ و سلام منشا اپنے روزہ پاک کی زیارت سے منع کرنا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ جس آکال سلاد وسلام نے یہ فرمایا اس حدیث کے فوری بعد اس حدیث کے فوری بعد اگلا باب لا رہے ہیں امام بخاری ایک طرف وہ منع کرے اور ایک طرف آگے حکم لائیں ناممکن ہے آگے امام بخاری باب نمبر پانچ لائے ہیں حدیث نمبر گیارہ سو پچانوے امام بخاری باب لائے باب و فضل ما بین القبر و امام بخاری کا عقیدہ دیکھیں انہوں نے تصریح کر دی کہ اس حدیث سے مراد قبر رسول کے سفر نہیں ہے اگلا باب لائے یہ ترتیب البباب البخاری ہے ترتیب و ابواب البخاری کہ وہ حدیث بیان کر کے آگے امام بخاری قبر رسول کی فضیلت میں باب لائے ہیں تو جب قبر رسول کی فضیلت میں باب لائے ہیں تو بتانا مقصود ہے وہاں نفی زیارت قبر رسول کی نہیں قبر رسول کی زیارت کا تو حکم ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں حد عبداللہ اخبر عبداللہ عبد اللہ بن زید الماز نہیں رضی اللہ تعالی عنہ ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و ممبری رو دتم مر ریا دل علیہ السلام نے فرمایا آگے پھر حدیث ما بین بیتی ممبری رو دتم مر ریا دل جنح و ممبری اللہ حودی حدیث 1196 دو حدیثیں دیکھ کر فرمایا آکا نے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا پورا حصہ جنت کا اعلیٰ باغات میں سے باغ ہے اس سے پہلے لا شد ال کی حدیث آئی درمیان میں میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان الجنہ جنت کا باغ ہے یہ حدیث لائے اور اس کو لا کر پھر اگلی حدیث گیارہ سو ستانوے لا تشدد الرحال کی لائے ہیں وہ لا شد ال ثابت کر رہے ہیں ما قبل بھی اور ما بعد بھی کے لوگوں جہاں منع ہے وہاں تضاوف صباب کی نیت سے کسی اور مسجد کی طرف جانا منع ہے مسجد کی نیت سے نہ جاؤ اگر جانا ہے تو روزہ مصطفیٰ پر جاؤ یہ <تصفح> امام بخاری نے درمیان میں حضور کے روزہ کی حدیثیں لی من ریاض الجنہ تو کیا مطلب اور باب کیا مزہ یہ ہے حدیث کا حدیث الباب ہے اس میں لفظ قبر نہیں ہے حدیث الباب میں لفظ قبر نہیں ہے اس کے لفظ ما ماں بین بیتی و ممبری میرے گھر اور ممبر کے درمیان سارا ایسا جنت کا کباب ہے حدیث یہ ہے اور فرمایا بمبری اللہ اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے اور عنوان امام بخاری نے ترجمت الباب جو قائم کیا ما بین القبر و بڑی خاص دقیق بات ہے حدیث کے لفظ ہے ما بین بیتی و ممبری میرے گھر اور ممبر کے درمیان جنت کا باغ اور جو باب کا ترجمہ عنوان قائم کیا امام بخاری نے چیپٹر وہ ہے ما بین القبر و ممبر حضور کی قبر اور ممبر کے درمیان جو سارا حصہ جنت کا باغ ہے تو کیوں کیا اشارہ دینا چاہتے ہیں لوگوں جنت کی زیارت کرنے بھی نہیں جاؤ گے مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کس کو جنت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو جنت میں جائے گا تو جنت کی زیارت ہوگی امام بخاری کہنا چاہتے ہیں لوگوں قبر مصطفیٰ جنت ہے قبر مصطفیٰ جنت ہے اور قبر مصطفیٰ سے لے کر ممبر مصطفیٰ تک سارا خطہ جنت ہے کیوں بہتر حضور کے گھر سے لے کے ممبر تک کیونکہ روز پانچ مرتبہ حضور یہاں آتے جاتے تھے, हाए, हाए, हाए. آتے جاتے تھے. ارے حضور آتے جاتے تھے جہاں روز پانچ مرتبہ گزر ہوتا تھا جہاں جہاں مستفا کے قدم لگے وہ جنت کا باغ بن گیا تو عقیدہ سے معلوم کیا ہوا حضور کے قدم لگ جائیں تو جنت بن جائے بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں جنت کی زیارت کسے نصیب ہوگی نہیں ہوگی ارے جیتے جیت جنت دیکھ لو تو ترغیب دے رہے ہیں روزہ مصطفیٰ کی قبر رسول کی زیارت کی یہ عقیدہ بخاری ہے ترتیب ابواب کے لیے ترغیب دے رہے ہیں انمان لگا کر ما بین القبر تو امام بخاری کو کبوری کہیے کہیے قبر پرست حدیث ہے بیتی و منبری عنوان ہے ما بین القبر قبر کا باب تو امام بخاری کو قبوری ہو گئے قبر پرست جو قبروں کی بات کرے قبروں کی فضیلت اور قبروں کی زیارت وہ قبر پرست بنتا ہے تو امام بخاری محدثین میں سب سے پہلے قبر پرست ہے اور اگر وہ نہیں بنے قبر پرست تو پھر ہم بھی چھوٹ جائیں گے اب ایک نقطہ اور حدیث میں بیٹی باپ کے عنوان میں قبر امام بخاری کیوں لائے اب وہ بتاتا ہوں اگلا نقطہ وہ بتانا ہی قبر کا چاہتے ہیں بتانا ہی قبر کا چاہتے ہیں مگر حدیث میں کیوں نہیں یہاں آیا کہ جس وقت آقا علیہ السلام فرما رہے تھے اس وقت تو آپ حیات تھے وہاں تو قبر تھی نہیں جب آقا نے بیان فرمایا اس وقت تو قبر گو قبر کے ساتھ بھی حجیسیں آگے ہیں یہ میں امام بخاری کی حدیث الباب اور ترجمت الباب کا ربط بتا رہا ہوں مگر نبی کو پتہ ہوتا ہے جہاں نبی کی وفات ہو وہیں قبر بنتی ہے یہ حکم ہے نبی کو منتقل نہیں کیا جاتا منتقل حیات النبی کی دلیل ہے آپ جہاں مر جائیں گھر میں کوئی دفناتا ہے آپ کو جی اولاد نہیں دفناتی کر کے دیکھ لیں ساری زندگی جن کو پالتے پوستے پڑھاتے کھلاتے پلاتے خرچے کرتے ہو ہے کسی کی اتنی وفادار اولاد کہ باپ مر جائے تو اسے اپنے بیڈ روم میں دفن کر دے کرتا ہے کوئی وہ کیا کہتے ہیں یو دیر ہو رہی ہے جلدی لے جاؤ جلدی لے چلو دیر ہو رہی ہے جلدی لے چلو نکالتے ہیں گھر سے قبرستان جا کے دفناتے ہیں کیوں مردہ جو ہوا گھر زندوں کا ہوتا ہے گھر میں زندہ رہتے ہیں مردے قبرستان میں جاتے ہیں نبی وفات ہو تو گھر میں رہتا ہے اگر <قصفح> <قصفح> <قصفح> مردہ ہوتے تو قبرستان بھیجے جاتے مردے قبرستان جاتے ہیں زندہ گھر میں رہتے ہیں تو نبی کو بیت میں گھر میں دفنایا اس لیے کہ زندہ ہے اور جب ام آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ داخل ہوتی جب سیدنا عمر فاروق بھی آگ دا اندر داخل ہوتی سیدہ عائشہ صدیقہ اور اگر دوپٹہ یا چادر سر پہ نہیں ہے تو چلی جاتی ابو بگر صدیق آ گئے چلی جاتی جب فاروق آزم دفن ہو گئے تو داخل ہوتی تو سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی ارے مردہ سے کیا دوپٹہ عقیدہ تھا کہ دیکھ رہے ہیں پردے کے ساتھ جاتی تھی کمرے میں ام آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تو مردہ نہیں سمجھتی تھی پردے کے ساتھ جاتی کہ تک رہے اور فرمایا ماں بہن بی کہنا قبر ہی چاہتے ہیں اگلی بات کہنا قبر ہی چاہتے ہیں چونکہ بیت میں ہی دفن ہونا تھا تو اس لیے امام بخاری نے حدیث الباب تھی ما بین بیتی بے دھڑک بین القبر بنا دیا کہ اشارہ یہ تھا کہ اسی گھر میں میری قبر ہوگی یہاں سے لے کے ممبر تک ساری جنت ہے اور بتانا چاہتے ہیں کہ ارے جیتے جی جنت کی زیارت کو جایا کرو اسے حرام بتلا رہے ہو جنت کی زیارت کیا کرو اور ایما محدثین نے یہاں تک کہا کہ حج کر چکو تو مدینہ جاؤ تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے مت جاؤ کیا کی الگ حکم ہیں. چونکہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جانے سے کوئی زائد ثواب نہیں ہوگا زیارت مسجد نبوی کی نیت سے کوئی زائد ثواب نہیں ہوگا زائد ثواب وہاں نماز پڑھنے سے ہے آپ میری بات کو سمجھیں زائد ثواب زیارت کرنے کا نہیں کیا نماز پڑھنے کا خمسین الفسلادن پچاس ہزار نمازیں تو مسجد نبوی کا ثواب ہے نماز پڑھنے سے اور روزہ مصطفیٰ کا ثواب ہے زیارت کرنے سے زیارت قبر پاک روزہ اتھر کے لیے ہے نماز مسجد نبوی کے لیے آئیماں نے کہا کہ جب جاؤ تو حضور کے روزہ اقدس کی نیت کیا کرو زیارت کی اور مسجد نبوی کی نماز میں تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے اس کے لیے نیت کر کے جانے کی شرط ہے ہی نہیں وہ تو مدینہ میں رہنے والے بھی نکل کے نماز پنجگانہ پڑے تو پچاس ہزار کا ثواب ملتا ہے خاص نیت سے سفر کیا اس نیت سے سفر کیا یا نہ کیا وہ تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے تو سفر کرو تو رسول پاک کے لیے سفر کرو اور اگلی بات کہہ دوں امام مالک کا قاضی کازی علیہ رحمت نے اشفا میں روایت کیا امام مالک اور اگر کوئی انہیں حیات و نبی پر اگر کوئی کہتا کہ میں قبر نبی کی زیارت کے لیے گیا ہوں ناراض ہو جاتے اگر کوئی کہتا کہ میں قبر یا تھر کی طرف گیا ہوں زیارت کو ناراض ہوتے فرماتے قبر مردوں کی کہتے ہیں جہاں اب بھی کوئی جائے تو کہا کرو رسول کی زیارت کے لیے گیا ہوں اگر کوئی کہتا کہ ضرور تو قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے یہ امام اسکلانی کی فت الباری نشان لگے میرے فرماتے کہ نہیں یہ بے ہے حضور کو قبر کہہ کے آپ کی قبر کو قبر کہ کے فرمایا قبر بھی ہو تو کہیں حضور حیات ہیں زور تو نبی یا صلی اللہ علیہ میں نے حضور کی زیارت کی اس لیے کہ جب آقا فرماتے ہیں مرانی میں فخرانی جس نے برنگم بیٹھے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا جب خواب میں مجھے کو دیکھا تو جس نے قبر پہ آ کے دیکھا اس نے حضور کو کیوں نہیں دیکھا یہ حیات تو نبی پر دلالت ہے اور پھر اس میں اگلی جو احادیث آئیں روزہ اقدس کے لیے وہ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو حدیث ہے نا ماں بینا بیتی و ممبری روزہ تو مراضر الجنہ اور امام احمد بن حنبل نے روایت کی امام احمد بن حنبل نے یہ مسند جلد تین صفحہ چونسٹھ اور حدیث نمبر گیارہ ہزار چھ سو بتیس مسند احمد بن حنبل وہاں آکا علیہ السلام نے فرمایا ما قبری و ممبری رو در ریاض الجن اب قبر کی تصریح آ گئی نے فرمایا میری قبر میرے روزہ اور میری ممبر کے درمیان جنت کا باغ ہے تو جب آکا فرما رہے ہیں جنت کا باغ ہے یہ کہنے کا مقصد کیا ہے ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کی زیارت کو آیا کرو صحان، صحان، صحان. آپ باغ کی سیر کو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے صبح و ہائے صبح سویرے باغ کی سیر کو جاتے ہیں کہ نہیں صحت کے لیے نہیں جاتے تو جب آپ باغ کی سیروں کو جاتے ہیں آکا یہی تو فرما رہے ہیں کہ تم اپنے باغوں میں جاتے ہو یہ جنت کا باغ ہے میری قبر اس کی زیارت کو آیا کرو اس کی زیارت کو آیا کرو اور آکا علیہ السلام نے فرمایا امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں آقا نے فرمایا جس شخص کو خواہش ہو اور خوشی ہو ان فی رعدت مر ریاض الجنا کہ وہ فی رعدت کہ وہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں نماز پڑھے جس کا جی چاہے کہ وہ جنت کے باغ میں نماز پڑھے فل یوسل بین قبری و ممبری وہ آ میری قبر اور ممبر کے درمیان نماز پڑھا کرے امام مسلم نے بھی یہی قائم کیا امام بخاری نے فضل ما بین القبر کا باب امام مسلم نے بھی کتاب الحج میں یہی باب قائم کیا ما بین القبر ممبر رود ریاض الجنہ بیت نہیں باپ شیخین دونوں نے بخاری اور مسلم دونوں نے ما بین القبر و المبر میں ریاض الجنہ کے باب قائم کیے اور یہ کہنا ممنوع اس لئے عدباً کیا کہ میں حضور کی قبر پہ گیا ہوں نہ چونکہ آقا نے نہیں فرمایا تھا آقا نے فرمایا من جاءنی زائرن لا یعملو حاجتن اللہ زیارتی قان حقاً علیہ ان اکونالو شفیعن یوم القیامہ تبرانی میں فرمایا جو میری زیارت کے لئے آیا اور سوائے میری زیارت کے کوئی اور غرض اور حاجت اس کو نہ تھی کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور دار کتنی میں سنن دار کتنی میں اور تبرانی اور سنن اور بےحقی شعب ان تمام کتب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت آقا نے فرمایا من حج فزار قبری باداتی فی حیاتی اس لیے فرمایا قبر نہ کہو فرمایا جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کے لیے آیا میری وفات کے بعد اس کے لیے وہی حکم ہے جیسے میری حیات میں اس نے میری زیارت کی تو قیامت تک حضور حیات ہیں ارے حضور کی قبر بھی حیات ہے کروڑوں حیاتیں حضور کی قبر انور کی حیات پر قربان جب مدینہ میں کات آ گیا ابوالجوزا روایت کرتے ہیں جس کو صاحب مشکات نے خطیب تبریزی نے مشکات میں روایت کیا جب قحط پڑ گیا کوہت اہل المدینتِ قاہطََََََََََ شديدن شدیدا و الا عيشت فكارت عنظر و الا قبر نبى صلی اللّہ علیہ وسلم كہت ہو گیا تو لوگ ام المنيں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں گئے ام المنينين قحط ہے نمازيں پڑھ چکے دعائيں کر چکے كاہت نہیں جا رہا كيا كريں فرمايا تمہيں كيا گھبراہٹ ہے جاؤ روزہ رسول پر قبر مصطف پر جاؤ اور چھت میں سوراخ كر دو ایسا کہ قبر رسول اور آسمان کے درمیان پردہ نہ رہے آسمان جب حضور کے روزے کو دیکھے گا تو خود برس پڑے گا انہوں نے پھر سوراخ کیا اور موسلا دار بارش ہو گئی تو آ کر آخری حدیث ختم کر رہا ہوں بس جو آج کی تاکہ ذوق پر ختم ہو اور یہ حدیث نمبر جو ابھی پیش کر رہا ہوں یہ حدیث نمبر ہے بارہ سو چونتیس بارہ سو چونتیس کتاب الصحب کتاب الصحب اور یہ حدیث کئی مقامات پر آئی ہے اور امام بخاری نے باب نمبر نو باندھا ہے الشارت الف سلاد الشارت فی سلاط حدیث کے ہیں حضرت سعید حدی رضی اللہ تعالی عنہ روال بخاری قال دو, دو حدیثیں ہیں بس یہ پڑھ کے جس پر اختتام کر رہے ہیں کہ یہ اور ایک آگے انس بن مالک والی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوری حدیث آپ کو سنا دوں کہ کر لیں بالا گہ امراج رسول اللہ بحانت فجا ابلابی بکر اللہ تعالیٰ ابا بکرانت صلاح فہ اللہ کان تو قال نعم انشئ اتفق قام بكر بكبره للناس رسول الله صلى الله وسلم في الصفوف حتى قام في الصف فاخذ الناس بالتسفيق وكان ابو بكر لا يلتويت في صلاته فلما الناس التبت بيزارى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار رسول الله ان امكس مكانك يامر ان يصلي بكر رضي الله تعالى الله فحمد الله ورج ال قحقری وراء حتى قام في صف متقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس وقال يا ايها الناس ما لكم هنا ناوكم شيء في الصلاه يخص في التسويق انما التسويق للنساء سہل ما بن سعدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ایک قبیلے کا جھگڑا چکانے کے لیے تشریف لے گئے امام بخاری اس حدیث کو کثرت کے ساتھ روایت کرتے کثرت کے ساتھ بنی امر بن اوف کے درمیان جھگڑا تھا چکانے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں دیر ہو گئی صلح میں صحابہ سیدنا بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت بلال کہ آقا علیہ السلام وہاں رک گئے دیر ہو گئی نماز کا وقت ہو گیا بکر صدیق سے آس کیا یا جماعت کرائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے عقامت پڑھ دی گئی سیدنا صدیق اکبر نے جماعت کرائی جب نماز شروع ہو چکی تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو اب قاعدہ کلیہ انسانوں کا عام بشروں کا کیا ہے جب نماز ہو رہی ہو تو چی امام صاحب آ جائیں مفتی صاحب آ جائیں علامہ صاحب آ جائیں پیر طریقت آ جائیں ولی وقت آ جائیں کتب زمان آ جائیں غوث وقت آ جائیں تو ان کو اجازت ہے صف چیرتے ہوئے پہلی صف میں جانا کسی کتب اور غوث کو بھی اجازت ہے بولیے آپ کے شیخ کو اجازت ہے صفے چیرتے ہوئے چونکہ صفے چیریں گے تو لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی خلل واقع ہوگا حکم یہ ہے کہ جب آئیں تو پیچھے تو آخری صف میں جہاں جگہ ہے وہیں کھڑے ہو جائیں خواہ وہ امام زماں ہے خواہ وہ غوث زماں ہے وہیں کھڑا ہو جائیں یہ احکام ہے مگر آکا اللہۃسلام چاہتے یہی تو حضور نے اپنی سنت کے ذریعے تو عقیدے سکھائے ہیں چاہتے تو پیچھے کھڑے ہو جاتے مگر کھڑے نہیں ہوئے کھڑے نہیں ہوئے یمشی ففوف حتی کام فف صفوں کو چیرتے ہوئے گزرتے گئے حتیٰ کہ آقا علیہ السلام پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے اور حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں فجا رسول اللہ فص صلا فتح اللہ صحتہ واقف صف صفوں کو چیرتے ہوئے حضور گزرتے گئے اور پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے جب آقا علیہ السلام گزرے یہ تو حضور کا عمل تھا جب آقا علیہ السلام صحابہ میں سے گزرے آگے گئے تو صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب ان کے لیے ایک حکم کیا ہے عزر و شرع ایسا حادثہ تو رونما نہیں ہو گیا کہ گھر کو آگ لگ گئی ہو سانپ آ گیا ہو کوئی جان کو خطرہ ہو ایسا حادثہ کہ جس میں امام کو متوجہ کرنا ضروری ہو جائے ایسا واقعہ تو رونما نہیں ہوا عقیدہ دیکھیے صحابہ کرام کا جب دیکھا کال اسلام تشریف لے آئے ہیں صفے چیر کر تو صحابہ کرام نے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر تالیاں بجائیں الٹے ہاتھ سے ایسے تالیاں بجائیں الٹے ہاتھ سے بس بجاتے گئے ادھر سے ادھر سے بس سارے شروع ہو گئے سب شروع ہو گئے حدیث میں آتا ہے کہ سید نہ صدیق اکبرکان لا یا تب تو سلاتے ہی جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ توجہ و دھیان دائیں بائیں نہیں کرتے تھے یکسو ہوتے فلما اکثر اور ناص ال تصویح کا جب انہوں نے بہت زیادہ تاریاں بجائیں اور شور مچ گیا اب یہ نماز ہو رہی ہے ادھر نماز اے عبادت اے الہی اور نماز بھی دیکھیے ادھر صحابہ کا ادب مصطفیٰ بھی دیکھیے اب نماز میں حکم ہے ہر وقت توجہ الا رہنا اب وہ توجہ اہ رہی ہوگی ہر بندہ جو تالیاں بجائے جا رہا ہے کس لیے سیدنا صدیق اکبر کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں یہی تو میلاد کے دنوں میں ہم کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے یہی تو ہم کہتے ہیں انہوں نے بھی تاریاں بجائی تھی ہم تو مجلس میں بجاتے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ نماز میں بجا رہے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ. جب یہ شور ہو گیا تو سیدنا صدیق اک بار سمجھے کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے ہر صحابی نماز کو چھوڑ کے تاریاں بجانے میں لگ گیا فلمسر اور ناس ال تصوی پھر وہ مرتف ہوئے مڑ کے دیکھا پیچھے اب جو پیچھے سے آیا ہو امام دیکھ سکتا ہے جب تک ایسے مڑ کے اس طرح نہ دیکھے التافا تھا کدھر التفاط کیا یہاں تک یہاں تک دیکھنے سے پیچھے نظر آتا ہے بولیے دیکھا کہ آقا علیہ السلام آ گئے تو پیچھے سے جب آقا کا آنا دیکھا تو بوتی کم سے کم اینگل زاویہ کہاں تک مڑے ہوں گے میں تو حدیث سنا رہا ہوں امام بخاری کی یہاں تک مڑ گئے ہوں گے نا اتنا مڑ کے تک رہے ہیں کہ آقا حضور آ گئے ہیں نماز ان کی بھی ہو رہی ہے پچھلوں کی بھی ہو رہی ہے باتیں کر لی ہم نے پڑھا کیا ہے بخاری میں بات کرنے والوں سے پوچھتا ہوں پڑا کیا ہے پیچھے مڑ کے دیکھا آقا تشریف لے آئے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ہٹنا چاہا تو آقا علیہ السلام نے ان کو اشارہ کر دیا نہیں اے ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے اور نماز جاری رکھ فاشارہ رسول اللہ یا مرونی وسلیہ نماز جاری رکھ جب حضور نے اشارہ فرما دیا تو سیدہ صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ اٹھا دی یہ نماز ہو رہی ہے ہاتھ اٹھا دی اے اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا اب معلوم نہیں الحمد للہ رب العلمین یا کناب کا نستئین پر پہنچے تھے غیر المحدوب علی ولادعلین پر پہنچے تھے معلوم نہیں ودھحا ول اعضا سجا کون سی صورت پڑھ رہے تھے کہاں پہنچے تھے جب اشارہ فرمایا جو پڑھا تھا وہیں چھوڑا باری تالا تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا اور یہ نماز ہو رہی ہے ہر کوئی حضور میں مشغول ہے ہائے ہائے ہائے, ہائے. ہر کوئی آکا سلام میں مشغول ہے اور یہ عبادت خدا ہے یہ عبادت خدا ہے توجہ مصطفیٰ ہے اور یہی یہ عبادت خدا ہے ہاتھ اٹھا کے شکرانہ ادا کیا اور ادا کر کے تو پھر مسلح چھوڑ کے پیچھے ہٹا آقل اسلام آگے ہو گئے آپ نے بقیہ جماعت کرائی اور جب فارغ ہوئے نماز سے تو مڑ کے صحابہ کرام سے کہا یہ تم نے جو تالیاں بجائیں آکل اسلام منع فرمانا چاہتے تو اسی وقت ہی منع فرما دیتے وہ تو تالیاں بج رہی ہیں حضور آ ہیں اور مصطفیٰ مسرور ہو رہے ہیں اپنے اپنے عاشقوں کے عشق دیکھ کر اور منع نہیں فرما رہے مگر مسئلہ سمجھایا کہ آئندہ کبھی ایسا معاملہ درپیش ہو تو تالی الٹے ہاتھ سے بجانا عورتوں کا حق ہے تم سبحان اللہ کہا کرو یعنی اس سے یہ سمجھا دیا کہ آئندہ بھی کبھی ایسا ہو جائے میں آؤں تو میرے ادب میں آگے مطلع کرنا ہو امام کو سبحان اللہ سبحان اللہ کے نعرے لگا دیا کرو اور عورتوں کا معاملہ ہو تو وہ تالی بجائیں اس طرح گویا توثیق دی پہلے توثیق تقریری تھی اب توثیق قولی ہو گئی توثیق ہو گئی پھر متوجہ ہوئے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا اشارہ کیا تھا انم کس مکانک کہ کھڑا رہے اور نماز جاری رکھ تو پھر کس چیز نے منع کیا تم پھر مسلح چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ادب پر ادب مصطفیٰ پر وہ غرکاب کے رسول اور وہ فنائے ادب مصطفیٰ ابو بکر عرض کرنے لگے ما ابن ابی تا. بین ای رسول اللہ آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر مگر ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال آجزی اور ادب دیکھیے ان کے ساری ابو قحافہ کے بیٹے کی والد کا نام ہے اس کے بیٹے کی کیا مجال کہ نماز میں آپ کی طرف پشت کر کے کھڑا رہے آپ کے بیچ آپ کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے ابو کوہوا کا بیٹا تو مطلب یہ ہے کہ حضور اگر نماز میں استقبال القبلہ کعبے کی طرف منہ کرنا شرط ہے تو مصطفیٰ کی طرف پیٹھ نہ کرنا بھی شرط ہے اس لیے کہ سامنے کعبہ تھا پیچھے کعبے کا کعبہ تھا تو میں کیسے کھڑا رہتا تو ثابت کر دیا کہ صرف استقبال القبلہ ہی نہیں استقبال و کبل تل بھی ہے اور یہ نماز رہی کامل ہو گئی اس سوال کا جواب آ گیا کہ حالت نماز میں حضور کا دھیان کرنے سے نماز ہوتی ہے یا ٹوٹتی ہے اگر اور یہ جملہ اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہیں یہ جملہ بعض احباب صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیان توجہ نہیں کہی انہوں نے لکھا کہ اگر اپنی ہمت لگا دے بہت توجہ کر دے ہمت لگا دے خارث حالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی تو یہ جو کچھ آپ نے بخاری میں آج پڑھا سب سے آبا کی ہمت لگی حضور کی طرف یا نہیں سارا دھیان ہی حضور کی طرف ہے ہمت ہی حضور کی طرف ہے توجہ ہی حضور کی طرف ہے امام سے لے کر مقتدی کو سوائے مصطفیٰ کے اور یاد ہی کچھ نہیں ہے تو نماز کامل ہوتی ہے جو دھیان مصطفیٰ کا ہو جائے اور دوسری حدیث جو بخاری شریف ہی کی جس کو امام بخاری آگے کتاب الاذان میں بھی لائے ہیں جو گزر گئی باب و اہل علم حق و بل اور امام بخاری دوبارہ وہ حدیث اب جو آگے سنا رہا ہوں اور آج کی آخری حدیث صرف دیکھ لیں کہاں کہاں تخریج کی ہے امام بخاری نے پھر کتاب الاذان میں لائیں بحال یالطافت پھر امام بخاری اسی حدیث کو کتاب التحجد میں لائے حدیث عشق پھر اسی حدیث کو امام بخاری کتاب المغازی میں لائے امام مسلم کتاب السلات میں لائے امام نسائی لائے ابن ماجا لائے احمد لائے امام ابن خزیمہ لائے ہر امام پر حدیث کیا ہے ان, انس ابن مالک ان رضی اللہ تعالیٰ ان انس ابن مالک ان انساری رضی اللہ ان بکر۔ کان يصلي لهم في واج النبي الذي توفي فيها حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاه هم صفوف في الصلاه ما قال صفوفا للصلاه نماز کے لیے صف بندی نہ تھی ہم صفوف في الصلاه فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجره قائم فتبسم ويدحك حضرت ان رضی اللہ کہ آقا علیہ السلات اسلام کے آخری میں مبارک ہے آخری پیر کا دن تھا اور مشتاقان دید صحابہ حضور کے مکھڑے کو تکے ہوئے تین دن گزر گئے تھے علیل تھے باہر نماز کے لیے نہیں آئے تھے سیدرا وہ بکر صدیق جماعت کرایا کرتے تھے پیر کا دن آ گیا دو تین دن گزر گئے تھے آکا باہر تشریف نہیں لائے تھے نماز کا وقت ہو گیا نماز کھڑی ہو گئی سیدنا صدی کے مرضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کرانے لگے وہ ہم فی الفصلاق اور متعدد بار یہ حدیث آئیے اور صحیح بخاری میں تصریح ہے کہ نماز شروع تھی اور حالت نماز کے اندر کا واقعہ ہے اس دوران آقا علیہ السلام نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا تو آپ کی جی مبارک نے چاہا کہ پردہ اٹھا کے دیکھوں تو صحیح میرے غلام کس حال میں نماز پڑھ رہے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھایا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں تکہ حضور نے ہم کو دیکھا ہم نے حضور کو دیکھا حضور مسکرا رہے تھے خدا کی قسم مسکراتے ہوئے چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کھل گیا ہو یہ تو ان کا قول ہے نا انس بن مالک کا کھلا ہوا قرآن لگا حضور کا چہرہ کھلا ہوا قرآن لگا جیسے مسکرایا اور ایک شاعر کا شعر فارسی کا یاد آیا انہوں نے قرآن سے تشریح دی انس بن مالک نے اور ایک آشک کہتا ہے مسفیرا ورک ورک دید مسفیرا ورک ورک دید سورت نہ مسل سورت ہائے واشق کہتا ہے کہ میں نے ایک سو چودہ صورتیں قرآن کی ایک ایک کر کے کھنگال دی ایک سو چودہ کی ایک سو چودہ ساری سورتیں دیکھ ڈالی کوئی سورت بھی سورت مصطفیٰ جیسی نہ لگی تشبی ہے ہائے ہائے ہائے کنجھو برکت مسافن کھلا ہوا قرآن لگ رہا تھا فہم یتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آکا کے چہرے کو جب تکا اور اتنی خوشی اور سرور ہوا کہ ایسا جی چاہ رہا تھا کہ سب نمازیں توڑ دیں اور سارے نمازی مستفا کے دیدار میں فنا ہو جائے نافات نہ من الفر بیروی نبی نمازیں توڑ کے حضور کو تکتے رہ جائیں اب یہاں ایک سوال ہے تھوڑا نقشہ بتائیں ذہن میں قائم کریں یہ مسجد نبوی ہے ریاض الجنہ ادھر قبلہ ہے سمت سمجھا رہا ہوں. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے آپ نقشے میں لائیں ریاض الجنہ مسجد نبوی نماز ہو رہی ہے اس طرف ہے مثلا تو جالی مبارک اور حضور کا در انور دروازہ کس طرف پڑتا ہے جب مست نبی میں کھڑے قبلہ نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ رخ بائیں طرف ایکسٹریم لیفٹ پہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے اب ایک سوال ہے میرا آپ حالت نماز میں پڑھ رہے ہوں تو اس نگاہیں کہاں ہوتی ہیں سجدا گاہ پہ ہوتی ہیں یا دائیں بائیں کنکھیوں سے دیکھتے ہیں جی اور پھر ابو بکر عمر عثمان و علی کی نماز ہو سجدگاہ پہ نگاہیں حالت نماز ہے صحابہ کی نماز ایکسٹریم لیکس پر حضور کا گھر ہے در انور پردہ جو اٹھایا باہر تو نکلے نہیں اٹھایا سامنے آئے ادھر منہ کر کے قبلہ رخ سجدگاہ پہ نگاہ رکھنے والے صحابہ نے حضور کا چہرہ کیسے دیکھ لیا اب یہ باتیں امام بخاری تو نہیں لکھیں گے نا انہوں نے تو حدیث لکھ دی یہ تو کوئی اور ہی بتائے گا تو سمجھ میں آئے گی نا چہرہ کیسے دیکھ لیا ایکسٹریم لیفٹ آپ سامنے بیٹھے جو, توجہ. توجہ. جو, جو آدمی بیٹھا ہے منہ مو موڑے بغیر دیکھ کر بتا دیں مجھے اگر کسی کے کانوں کی طرف بھی آنکھیں لگی ہوئی ہیں تو دیکھ لے گا چاروں طرف آنکھیں ہیں دیکھ لے بتائیں کسی کو نظر آتا ہے چوتھا بندہ نظر نہیں آتا ایکسٹریم لیفٹ پر اگر نگاہ ایسے ہو نظر آتی تو کیسے دیکھ لیا کو ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں اور چہرہ کھلا ہوا قرآن لگ رہا ہے یہ سارا منظر رخ مستفا کا کیسے دیکھ لیا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا جب تک قبلہ کو چھوڑ کر سب نے رخ پلٹ کر چہرہ مصطفیٰ کی طرف نہ کر لیا ہو جب تک قبلہ رخ چھوڑ کر رخ مستفیٰ کو قبلہ نہ بنا لیا ہو رخ پھر گئے رخ پھر گئے میں کہا کرتا ہوں اس مقام پر وہاں ان کے اندر ایک مناظرہ ہوا ہوگا صحابہ کرام کے دل و دماغ میں ایک مناظرہ ہوا ہوگا دماغ کہتا ہوگا رخ نہ پھیرو رخ نہ پھیرو نماز ٹوٹ جائے گی دل کہتا ہوگا ٹوٹ گئی تو پھر قضا پڑ لیں گے دماغ کہتا ہوگا قبلہ اس رخ ہے ادھر ہی دھیان رکھو دل کہتا ہوگا اگر قبلہ ادھر ہے تو کبلے کا کعبہ ادھر ہے کعبے کا کعبہ ادھر ہے نماز ٹوٹ جائے گی دل کہتا ہوگا نمازیں جو کزا ہوں پھر ادا نمازیں جو کزا ہوں پھر ادا ہوں نمازیں جو کزا ہوں پھر ادا ہوں, ہوں, ہوں, ہوں, ہوں نگاہوں کی کزائیں کب ادا ہوں اگر منظر قزا ہو گیا دیدار کزا ہو گیا اس کی کوئی ادا نہیں ہے نماز قضا ہو گئی تو ادا ہو جائے گی یہ عقل و عشق میں ایک مناظرہ ہوا ہوگا اس مقام پر میں عمر بھر ہمیشہ پرانی ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں صحابہ کرام نے رخ قبلہ چھوڑ دیا رخ مصطفیٰ تک لیا یہ تو مقتدیوں کی نماز تھی ذرا امام کا حال بھی پوچھ لیں فنا کا سابو بکرالا صلی اللہ ادھر سیدنا صدیق اکبر نے اب سوال محدثین نے لکھا ہے کہ پتہ کیسے چلا کسی نے کہا جب پردہ ہٹایا اس کی آواز سے پتا چل گیا کہ ازواج متحرات میں سے تو کوئی باہر پردہ اٹھا نہیں سکتا آقا علیہ السلام ہی ہوں گے کہ پردہ اٹھایا بعد نے حدیث نے لکھا ہے کہ جب پردہ ہٹا چہرہ انور سے نور کی شوائیں نکلتی تھی وہ نور کی شعاع کا پرتو پڑا تو چمک سے پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کا چہرہ صاحب شارحین نے حدیث نے لکھی امام سے حال پوچھیں اے امام عالی مقام سید ابوبکر بکر صدیق آپ سے کیا بنا آپ پر کیا بیتی انہوں نے مسلح چھوڑ دیا اور پچھلی سخ پہ آ گئے خیال کیا کہ شاید حضور آ گئے کیا یہ سیابا بھی اسی دن میں رہتے تھے حضور آ گئے اسی دن میں رہا کرو مسلح چھوڑ دیا پیچھے ہٹنے لگے جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ سیابا نے رخ بدل لیے اور امام نے مسلح چھوڑ دیا سب منظر دیکھ چکے حدیث میں آتا ہے فاشار کموار خصر تو آکل اسلام نے اشارہ فرمایا میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا اپنی نماز مکمل کر لو اگر نماز ٹوٹ گئی ہوتی قبلہ سے رخ پھر گئے سماں بدل گیا حضور کی طرف متوجہ ہو گئے ہمتیں لگ گئیں دھیان لگ گئے چہرے بدل گئے اگر نماز ٹوٹ گئی ہوتی تو فرماتے آکار اسلام نماز دہرا لو نماز امام بخاری کی روایت ہے انس بن مالک کی فرماتے دہرا لو مگر فرمایا نہیں ان اتم مسلح فرمایا قبل رخ بھی چھوٹ گئے مسلح بھی چوٹ گئے مجھے تکتے رہے نماز توڑنے کے ارادے ہو گئے چونکہ میری خاطر ہوا نماز ہو رہی ہے نماز پوری کر لو فرمایا نماز دوراؤ نہیں پوری کر لو صحابہ نے پوری کر لی تو ثابت ہوا کہ آک علیہ السلام کی دوران نماز حضور کی توجہ اور دھیان سے نماز کامل ہوتی ہے نافذ نہیں ہوتی اس لیے علامہ اقبال کے شعر پر ختم کرتا ہوں دوراب یہاں تک جو ہوا بارہ سو چونتیسویں حدیث ہم نے پڑھی بارہ سو حدیثوں کے اندر منتخب حصہ پڑھا کتاب الصحف تک اور کتاب الاذان تک تو علامہ نے مقام کا کہا اس لیے ان کی نمازیں ہوتی کہ ان کا مذہب عشق تھا اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائے سراپا نیاز تھی تیری ادائےت سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری یہ بلال کی بات کرتے ہیں بلال کی کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری حاقضمام المخاری صحابہ اللہ اللّہ تعالیٰ حاقع کان تقیدۃ الاصحاب اللّہ تعالیٰ علیہ مجمع اللہ پاک جتنا کچھ ہو سکا ان تین دنوں میں مختصر وقت میں شام کو ملیں گے ابھی شام کو میں اختتامی نشست میں دو چار حدیثیں دو چار پانچ یا 10 حدیثوں کا دوروں کا اختتام وہ بھی کر لوں گا مختصر پھر اساند بھی ہیں اجازات بھی ہیں اور باقی امور بھی جلد مکمل کرنے اور اختتامی دعا ہو جائے گی تاکہ اس کے بعد آپ لوگ واپسی کے سفر بھی کر سکیں اور آسانید اور اجازات بھی ہیں تاکہ وہ بھی تقسیم ہو سکیں مگر اس میں بھی اختتامی طور پہ حدیث پاک کے کچھ احادیث بخاری سے پڑھیں گے جو چند اہم موضوع استغاثہ اشفات کے رہ گئے ہیں وہ پڑھاؤں گا ان شاء اللہ وما